بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وهزم اللہ وحده وحدہ والصلاة والسلام علام لا نبی بعدہ محترم مسلمان بھائی و بہن ورمجاہد ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوة المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس پہلی فصل کے تیسرے نقطے میں آج شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ آج رمضان کی 1435 ہجری کی دسوی تاریخ ہے تسلط الاعداء و تحقم ممفی کا فتی حیات آج کے درس کا عنوان ہے یعنی مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر آج دشمن کا قبضہ ہے اور دشمن ہمیں جس طرح چاہتا ہے اسی طرح چلاتا ہے مکمل سو فیصد اور حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشینگوئی مستقبل کی خبر پوری ہوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور معجزات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ آج ہمیں عملی طور پر سو فیصد اور حرف بحرف نظر آ رہا ہے امام ابود رحمہ اللہ نے حضرت, حضرت حوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یو شک الم امن کم کماقاتہ قریب ہے کہ کافر قومیں تم لوگوں کے خلاف اکٹھے ہو کر حملہ کریں جیسے کہ کھانے والے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں فقال وومن تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوں گے ہماری تعداد کم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اس وقت تم لوگ بہت زیادہ ہوگے تعداد میں زیادہ ہوگے کم غثاء ان کا غصہ اسیل لیکن تم لوگ جھاگ گے سیلاب کے جھاگ کی طرح سیلاب کے جھاگ کی مانند گے کہ دیکھنے میں پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے لیکن سورج کی روشنی اور گرمی پڑتے ہی بالکل غائب جاتا ہو جاتا, جاتا, جاتا, جاتا ہے کم المحاب تمن کم اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال ڈالیں گے صرف نکالنا نہیں ہے بلکہ کورش ڈالیں گے نکالنے سے بھی داغ رہ جاتا ہے نا مم. یہاں پر نظر کا جو معنی ہے یہ مکمل اخاڑ دینے کے معنی میں اکھاڑ دینے سے داغ بھی نہیں رہتا ہے یعنی کفار کے دلوں میں یعنی کفار کے دلوں میں، یعنی کفار کے دلوں میں تمہارے خوف کا داغ اور نشان بھی نہیں ہوگا ولیقف کلو بکم الوہنا اور اللہ تعالی تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے فقال رسول اللہ ومل تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے کالہبت دنیا و کراحیت الموت فرمایا وہن کے معنی ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اور امام محمد رحمہ اللہ کی روایت میں اور بھی واضح طور پر آتا ہے کراہی القتال کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرو گے اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اس سے نفرت کرو گے میرے دوستو آج جو حالات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کی مکمل تفسیر ہے سو فیصد عملی تفسیر ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سب امن کی فختائیں بن گئے ہیں امن امن امن یہ بات اب ہر جگہ سنیں گے اور کچھ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و السلام کی یہ دعا بھی پیش کرتے ہیں وہ عید قال ابراہیم مربا بلدن کہ اللہ اس مکے کو امن والا علاقہ بنا دے امن والا شہر بنا دے ابراہیم کہ اللہ اس شہر کو پر امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو میری اولاد کو بت پرستی سے روک دے یہ آیات بھی لوگ غلط طریقوں سے جہاد سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جہاد کے ذریعے تو جنگ ہوگی خون بہے گا تو جیسے بھی ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے کوئی بات نہیں امن تو ہے ایک دن بھی گزاریں امن کے ساتھ گزاریں تو آج کل امن کی آشائیں اور امن کی فاختہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے چودہ سو سال پہلے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرو گے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے نفرت کرو گے جنگ نہیں کرنا چاہو گے کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری مثال سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی دشمن تم سے اتنا بھی نیڈ رہے گا کہ وہ تمہارے خوابگاہوں میں داخل ہوگا جہاں تم لوگ سوتے ہو جہاں مسلمان سوتے ہیں بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کمروں میں بھی وہ آ کر ہماری تلاشی لے رہے ہیں آج وہ نہیں ڈرتے ہیں ہم سے ہماری مثال اس وقت کھانے کی طرح ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کبھی بھی حملہ نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر کھانا تو دسترخان پر پڑا ہوتا ہے مم. اور انسان جس طرف سے چاہے کھاتا ہے اسے مم. اور جس طرح چاہے کھاتا ہے اسے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا کھانا اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا یہ مدافات اور مزاحمت کا نظام جو ہے مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا جس طرح کے کھانے کے اندر کوئی مزاحمت کوئی مدافعتی نظام نہیں ہوتا کھانے والا جو ہے اس کو جس طرح چاہے کھا رہا ہوتا ہے چاہے جتنا بھی زیادہ ہو چاہے اس میں جتنی بھی قیمتی چیزیں استعمال ہوئی ہوں کھانے والا اسے آرام سے کھاتا ہے کوئی بھی مزاحمت اس کو نہیں نظر آتی فلاح الم الاسلامی تسلط آج عالم اسلام مکمل قبضے کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے دشمنوں کا مکمل قابو مکمل کنٹرول عالم اسلام پر ہے اعلی جمی مقدراتہ صبح الحتم مسلمانوں کی تمام تر توانائیوں پر اور تمام تر طاقتوں پر کفار کا قبضہ ہے اور زندگی کے تمام طور طریقوں پر ان کا قبضہ ہے بشکل ما شک فوی مرفی تاریخ بہت ہی بیانک اور بہت ہی خوفناک شکل میں ہے یہ قابو یہ قبضہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک شکل میں ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے رساب و مصاب سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کفار کا جو مسلمانوں پر قبضہ ہے اور مسلمانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ان کا قابو ہے اسے میں چند نقط میں بیان کروں گا